کیا ہے اتنا ہے کفر کی حکومت کیوں کہ کفر کی جب حکومت بن جائے گی کافروں کی تو تمام فطرے پیدا ہوں گے جب تمام فطرے پیدا ہوں گے تو فطر سے جرائم پیدا ہوتے ہیں تو ساری دنیا جرائم کا گڑھ بن جائے گی ملک بن جائے گی انسانوں کا جیوڑا محال ہو جا رہا ہے لہٰذا اسلام والی ہو اسی پہلا کام یہ ہوئی کرو بنیاد آ اس اسلام کی حکومت اسلام دنیا دی حکومت جی اس لیے قائم ہو جائے گی دی اسلام دی حکومت کی کام کرنا ہوں ختم خصوصاً عورت عورت میں بے پردا ہے چہرہ دیکھا اس جگ کے اندر کمی نے شریف ہر طرح دے لوگ ہوں کئی ایسے ہوتے ہیں جہے اپنے نقش کے ہمیشہ قبضہ رکھتے ہیں کئی ایسے ہوتے جناب oh, جی کتے آن, چھٹے کھے آ گو مجا لے کے جو قبضہ کر لینا خیال آ جانا کرنا بڑھی ویڈیو پسند آ گئی بڑی بے پردہ دسی بندے آ گئی لیا ہوں جسے وہ لیا ہوں جے وہ کرے جبری سنہا تو آڈے انگریز دے قانون جرمے کی سزا جرم ہوں جی سزا ملنی فیتنے جڑے جرائم دا سبب بنتے ہیں سبب جرم ہے سزا مرتب ہوں کہ جرائم جس کی جریما جر جر جر جر کی جمع ہے جریما کی جبری جنا کیا انگریز دے قانون کی بن گیا جرم مجرم ہوں سزا ہے جی قتل زنا کر کے قتل کر دا ہون اغوا ہون اغوا اغوا بھی جرم زنا علحدہ جرم یعنی عورت کو یا بندے کو اٹھا کر لے جانا یہ کیا ہے اغوا ہے بول بول مرے پھر اغوا کئی قسم کا ہوں دا اغوا وا تاوان بھی پیسے دو واپس کر دیں گے یہ ایک واپر آیا تھا ہمارا اچھا ایک واپ رہا ہے جا کے لے جا کے زنا کیتا غائب کر دینا انہوں لے جانا ایک ہو گیا ایک وا انگریز کے قانون میں علیحدہ جرم ہے زنا قتل اب تین جرم پیدا ہوتے ہیں ایک عورت کی بے پردگی سے غیر مردوں کے ساتھ آزادانہ اختلاط یا بے پردگی کتنا جرم پیدا ہو گئے ہوں انگریز یہ کہتا ہے کہ عورت ننگی رکھو سوار کے رکھو سادمیاں کو بارہ مسالے لا کے رکھو دال نو بارہ مسالے لا کے رکھو تاکہ کھوڑی جڑی ہے وہ بھی پسند آ جائے ادھر بارہ مثال لا کے رکھو باہر ٹو رولہ کھڑے ہوئے جاٹا کڈیا ہوئے بیٹھے بھی کلو نال کٹے جسے مرضی جسل مرضی لما پا ل جس مرضی چوک لے جان چوکے اس لئے لے جا دیں اگلے جس لے سمجھ کے یار کٹے اس طرح رہ نہ لوگوں کی خواہش پوری نہیں ہوتی اس لئے اگوا ہو جاتی سمجھ لگی گل ہوں جبری زنہ یا اگوا یا قتل پیدا ہوئے کہ بے پردگی, پردگی, پردگی اریانی بے پردگی تے اریانی تو بول بولو, بولو. اسلام کی کیتا اگرے دے اکھ دے جیسلے جبر ہونا ہے زنا ہونا ہے اغواہ ہونا ہے تو قتل ہونا ہے اس لے جرمے جو کچھ پہلے ہے فرد ہے اس کتی دے بچے دے اس کتی دے بچے دی حرام دی نسل جڑی ہے نسل کولی میں اینہ دو تدراتی میں سپرے کر لو چا ٹکا کے ہوں میں سور دے بچیاں تو پوچھنا سور دے سورو حرامی ہوئے دسو مجھے جس وقت تستا حکومت نے ایسا ادا کیتا ہے کہ سوائے جرائم پیدا ہونے اور کوئی صورت ہی نہیں سی تو اسباب جرائم جو ہیں گل سمجھو سڈا اسلام یہ ہے کہ اگر کسے نے کسی کے راہ کھڑا کھو دیتا ہے وہ تو لنگیا بندہ ٹھگیا مجرمے بھی کھڑا کھو دینا کیوں کھو دینا یہ دا مطلب سبب بڑھو لڑا مجرمے اسلام اسباب دو نظر رکھنا ہے کیوں تاکہ اسباب اسباب دی اصلاح ہوئے گی اور اسباب جرائم جرنے ختم ہو جانگے تو جرائم پیدا نہیں ہوں گے سدک دی دوستی تو اس لاہنتی کتے سور ماسٹر ہرامی جہولی طبقہ اس کتے دی دشمنی تو اے چو دا اپنے بھی دشمن انساناں دے بھی دشمن خدا دول دا دشمن دا انساناں کا دا دشمن کوئی نہیں اس ہرامی نوچ ہرامی پترا اے قانون کیوں بنیا کہ ٹھمکا بھی مارے فلما بھی بنن یہ نچے گا سہی ون آواز کھوڑی یہ تو سونی آواز والی گشتی آئے آواز ادا تو دا آواز تا نخرا تاکہ آواز سکے او دل جل نخرا نہیں لگ رہا آواز چنگی لگنی جی دل نو آواز نہیں چنگی لگتی نخرا یہاں کا چنگا لگ جان کسی نہ کسی بل ہلکا ہو کے یہاں کی پی جانے کی سکولیاں پی جان جدو سکولیاں پی جائے گا تو جائے گا چوک جی ہو گئی راوی وجا سنکنے راضی نہیں ہوئی انہیں آخیا میرے چوک لے گئے میں ایک جو سن ساتھی گزر گئے نے میتھی کرا میرے کام پارا ہو گیا اس لے آ جائے گی پولیس فلان جا انصاف حرکت میں آ گیا مان آ گیا دارو شیتان آ گیا اور انگریز نے اسباب جرائم پیدا کیے اور پیدا کرنے کو فرد قرار دیا روکنے والے کو مجرم اور تہذیب کا دشمن سمجھا جتنے اسباب ہے شراب ہے لڑائی زنا بدکاری کا سبب وہی تہذیب چلا فرد وہ تو نہیں لگ جاتی عورت ناچ گانے سب بدماشی فیاشی دے جتنے طریقے ضروری نے تحزیب جدو, جدو اسباب مسب مرتب ہونا ہے اس لئے گشتی ماں کا پتر آ جانا کون آ جانے گشتی ماں کا پتر جدید ماں نوتے لے جانے آ جانے آخنا ہونا سانک ہونا سو شرمیامن تاکہ انہوں دی دنیا بھی خراب بھی خراب ہو جرائم اسباب ہر سب زہر گا بہت اثر نکلے گا کہ نہیں ہوں سچی دس ہے کہ بندہ غیر کما تو بندہ مر جائے وہ آخر ویر کمان آپ مجرم نہیں وہ کتی کا پوتر ویر کمان آپ مجرم نہیں تو مرنے والا کیوں مجرم ہے مجرم مرن والے کی اونے ان مرنا ہی مرنا نشہ دینا جرم نہیں نشے ہی بننا جرم ہے. ایسی گل اسباب پیدا کیتے اسباب کے اتنے اثرات ضرور مرتم ہونے کے سزا ہوں کیوں تاکہ اگوں پھر پیسہ لٹو جیلہ بھرو کٹو مارو وکیل وکرے کھان جاج کتے وکرے کھان فلانے کتے وکرے کھان پول سے وکری جرت رجے ہی رہن اے پنجی پنجی سال تنین دے رہن تنین دے رہن ایمان نل دس قسم خدا دی کر کے آنا اس قوم پتہ نہیں اللہ انتی دھیٹ قوم دے نال دی سور قوم قدی دنیا تا جمعی ہونی ہے تو آئی خدا دی جامی نہیں سکتی ناغاں جمعی ہے پسے نا دے نا لانتی جمے گا ویکے گا جہاں سور اس حقیقت مچی ہوتی وقت پر رجتے نہیں کروڑوں کے حساب سے لانتی لٹی جانے بونڈی کٹائی جان جرائم ودے فد فیتنے چہد رہے چاہے ایمان نال دسیا جی ہوں مینو اگل دن سنگھی آن کے بھی افسر جی جی تروی ہوں چار سال کی لڑکی نال. بس زناد. چار پانچ تین اخبار پری پری پہ کیوں وہ گشتی ماں پتر ہلکے جو کی کھڑے نے سور د سورا بندہ کرے کی بین چو جگ دے جے چڈا بکھا دینے ماں کا ٹھوکی جانے پیا بڑھ چیو بھن چو کانگڑ ہی ہلکے ہوئے بندہ ات کرے گی ہوں اسلام کی لا ہتال فیتنا آئے اسلام مجاہدہ تیرا خون میں بے مقصد نہیں بنا تیرے خون کی قیمت میں لا تیرے خون دے مقصد ہے تیرے جہاد کرن دا خون گران دا کی کر اگلی کوفر دی حکومت مکار جدو کوفر دی حکومت مک جائے گی اللہ کا حکم غالب ہو جانا جد اللہ کا حکم غالب ہو جانا ہے اللہ دا حکم کے پہلا کام یہ کر سارے سارے فیتنیا بوے بند کر عورت گھر ڈک دے, ڈاک دے پردہ باہر نکلے تے پردے ٹوپی والے بندہ نال ہوئے کلی جا نہیں سکتی تاکہ کیوں اے بکری یہ بگیال نے بکری جھ پا کپڑے پائے نو بگیال پالدیا کہڑی دیر لگتی دی سمجھ نہیں لگی مر اگونے بگیال یہ ہے بکری جی بکری بچالی لکھ کپڑے بگیڑا بگیاڑ دند مار کے دا چمڑے ہی چھل چل باقی کپڑے نہیں چھلے جانے لہذا نہ بندہ سر ہو بکری بکری ریبر چرواہا اجالی ڈانگ چھوٹا لائی کلو تا کہ پتا لگے نیخ دند پنگ گیا سمجھ نہیں لگی اتنے بند اتنے بند جرائم زندہ مثال طالبان حکومت چاہے بئیمان حکومت جی مرضی تھی اسلام دی صرف سزاؤں کا اثر آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام دزاؤں نا نہ چھ سال چھ قتل ہوئے چھ 6 چھ سو قتل ہو جائے ہاں سد کے جا انگریز دی اس مہربانی کے آن قتل دے. پتر آسان جو پتر ایک سن برطانیہ اصلہ نہ رکھو حرام دیو سارا اصلہ چٹو اصلہ بنانا جرم ہے اصلہ رکھنا بھی جرم ہے برطانیہ پولیس کو عوام کو قتل نہیں ہوں وہ کتی دا بچہ ویخ اپنا جو ملک سی شیتانائم رکھنے ایک شیطان سمجھتا حضرت صاحب آدھے آپ نے فرما لان ہو اصل دہشت جل گرد بنا چڑھتا ہے ختم کرو دہشت دہشت دا گردی مک جائے گی دا. دہشت گردی سویر ایمان لارا اصلہ دنیا دا چک کے ریوالور بھی کسی کو رہ دا کتی کا بچہ ایک بندہ بڑھ جا تے ساٹھ مندلہ ہی تو دیئے ایک بام لے کے ایک سٹ منزلہ مار, مار دے گا تو دوجے پڑ لین گے کہ نہیں چل پھرے گا کہ نہیں فری گا معلوم ہوا سدکے جاوا میرے مدینے کے دے تاجدار دے ہر عمل چ حکمت راج میں حرام دا گا کافر دا پتر گا سور دا بچہ گا جیڑا کتے دا بچہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسباب نہیں سن بمب بنا گشتی ماں دیا پترا میرا نبی نبیت ریت نو بم بنا دے دیا بچہ تیرے وگوں حضور ظالم نہیں سن مریں جب حکمت, حکمت ہی اہ آپ حکمت تاہم کیا تا کہ اصلاحی ایسا اصلاح رکھو جے دلال ضرورت پوری ہودیا تباہی نہ آئے لا یہ اگری فرق کتی کا بچا اصلہ دیتا اس سال کٹ درام نے دے قوم لوگ گا جن ترقی ترقی نے آیا نا, کیا نا. یہ ہوئی اصل گیا ہوںسلا کریئے بم نہ بنا بابا بچے گا بنوایا بےبیاں بچنگیاں بابے بےبیاں کٹھے کٹے تعلق تو بھائی ہتھا لاتے اللہ کے. ان لشکر تبلا والے کیا کہتے ہیں جھنڈا اوپر اٹھاؤ جس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد اللہ محمد رسول شکر لشکر تبلا جماعت اللہ کی لکھا ہوتا ہے وہ حرام دا پتر جنڈا اتنے چک ہے جہاد ہے پاکستان کی حکومت قائم رکھو قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں آندہ کشمیر آزاد کراؤ وہ بھی پاکستان کا حصہ بناؤ پاکستان کا حصہ بنے تو انگریز تک قانون چلے گا نا جی چلتا پیا او جدو اگریز کا پوترا حکم دلوانا کلمہ بلند ہو گیا کتی ماں کا پوترا یہ تو بانس کافر تک حکومت نو رکھی پالدی نے کیوں ایڈے لانتی دے پتر ان ن نہیں پتا کہ اللہ کے کلمے کا مطلب کیا ہے بلند کرنے کا پر سور فرمان پی دس دے پہن اللہ دے کلمے دا بلند ہون دا مانا یہ ہے اللہ دا حکم کائنات چلے جتھے جتھے اللہ دا حکم چلے گا ابے اللہ دا کلمہ بلند حکم کافر سور دا بچہ جھنڈا تک یہ ہو گیا کلمہ بلند ہو گیا بچے اگر, تو اگر تو کہ میں غیر سیاسی ہوں بس میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں بات سمجھا میں مارن لگا ایسا نقطہ مارن لگا چیرے جا رہے چیری منافق بین چاہی دہڑ نہ کر دیئے موڑا ساڑ <تصفح> کر اگر ایک کہ ہم میرا سیاست سے تعلق نہیں میں لوگوں کو نہیں بلاتا لوگوں کو نہیں کہتا کہ خیر سیاسی بنو بس سمجھنی لگی آسان دے پھر اسلام ہے جہاں کمزور ہے گھٹے بڑے آ ٹھیک ہے ضرور اسلام اسلام لا جو کلے فلا نفسا اللہ, اللہ تعالی بوجھ کسی کے دیکھ کر ڈالتا ہے کدی اس ذات نے بال نہیں آخیا دس من کا وزن چگو <مارو> جھارے ورگا ہوگا تو آخر جب وہ موڈے ویک کے وزن پاؤں تو بندہ ویک کے حکم کرد لہذا اگر کوئی آج آتا ہے میں سیاست کا کام نہیں سنبھال سکتا تو آخا گے پاسے ہو جا ٹھیک حضرت ابو غفاری بھی پاسے رہنے میرے مستفا نے انہوں فرمایا ابو زہر تیرے اندر کمزوری دس دیا تو اس کام دے نڑے نہ لگی تو تر کمزوری دا کی مطلب ہے جان کمزور نہیں سی کمزوری دا مطلب یہ سی کہ تیرے دل دے خاش کمزوری عقل دے اندر ایک کہ حکومت چلانے دا کام تیرے کول نہیں ہو سکنا تو پاسے رہی اے جڑے طاقت والے ہیں عمر ورگے اوہی چلاون گے او کُتّی دے آ پوترا جے تو بھی کمزور ہوندا تو پاسے او دلیاں اوتھروں انا دعوت اسلامی کہ میں اسلام کی دعوت لے کر نکلا ہوں ادھر کہتے ہے غیر سیاسی اس کا مطلب ہے تو پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت اور اسلام کی حکومت کو نہیں چاہتا تو بہن صرف کوفر کی حکومت چاہتا ہے اس وجہ سے تو رئیس المنافقین اور یہودیوں کا سکتی ہے ان سمجھ لگیجیے کہ نہیں ہوئے اسی طرح رائے ونڈ ڈالے دوسرے تیسرے جنس سور جڑا آخر کمزور ہے میں سیاست نہیں کر سکتا ان پاسے مر طاقت والے ہیں جو چلا لیں گے اللہ! لیکن خبردار کنجرا طاقت نو کمزور نہ کری وہ سمجھ لگی مرے طاقت والے نو کمزور نہ نکر اسے واسطے ابو ابوگر فاری جتنا دنیا دے زاہد سن حضرت سیدنا فاروق اعظم ردی اللہ تعالیٰ نو ہاں انہیں ہا ہا تو کروڑواں ایسا نہیں بن سکتے ابو زہر کے فاروق اعظم صدیق اکبر حضرت عثمان حضرت مولا علی کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عقل دی تھی جو حکومت چلا سکتے تھے لاہور ہا ہا اور اس سے پتا چلا کہ عقلیں برابر نہیں ہیں اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ایک آدمی عابد ہے زاہد ہے عبادت گزار ہے ضروری نہیں کہ وہ دنیا, اور دنیا بھی عقل رکھتا اور دنیا کو بھی صحیح نہ اور خط مستقیم پر طریقے پر چلا سکتا ہو یہ جی ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ ذہنا وانڈ کے رکھے نے لہذا کئی عبادت گزار عبادت بڑے پورے ہونگے تو چڑھ چڑھ کے باتیں کرن کے ساری آدمے نہ پر کئی ایسے بھی ہو گے جہاں سو بھی جاڑوں پر مانگو تو تا بھی عبادت پہ جہرا مستفا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت متارا قانون چلا سکتا ہے قسم خدا دی کر کے آنا ہزار گوشت کتب لڑ سکتے کی پتہ کتے بیٹھو اور تا کر کے اللہ تعالیٰ نے ویخ بڑے بڑے ولی تھے پیدا ہوئے نے. لیکن حضرت صاحب واحد ایسا بندہ آیا ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات چلانا ایسا دیتا ہے آن کے اندر آن کے ایسے ایسے اصول ستنے کہ دنیا کفر نت پی گئی بول نہیں حضرت صاحب حکومت سے تنقید کر نے قسم خدا بھی کر کے نہ کسی دی جرت نہیں دی بولن دی کو ہے کیوں؟ اللہ بولنے نے یہ وہ مرد پیدا کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکومت کے گر سکھا دیے ہیں جب کے سکھاتا ہے آداب خود آ گاہی کھلتے ہیں گلاموں پر شہنشاہی شہن شہنشاہی شہن اسرار اثر <تصحاب> ایسا فقیر اللہ دا نفل پڑے پڑھے سوتا رہے ساری رات کلوتا کو کھول کتے بیٹھا ہے نبی شرح دے راج پہ کھولنا کتاباں <تصحاب> پڑھ لینی فلان کر لینا قرآن دی تلاوت کر لینی سب سوکھا کام ہے نبی شرح د دے کے اکبال کہندہ جہاں بانی سے ہے دشوار ترکارے جہاں بھی نہیں جگر خو ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے <سؤال> نظر پڑتا چشم دل گل پیا کرنا شریعت راز بولنا یہ موت جگریز بہن چیاست حکومت نہیں سوچے اچھی سوچیے بادیے صرف لانتی پھدو مسلمان رہ گئے نہیں تمیز کو نبی پاک دیکھ ہی گئے نہیں ہمارا تو اعتقادات اتقاد, ہیں آداب ہیں عبادات ہیں معاملات ہیں عقوبات ہیں جہاں سارے نو سمجھے گا اصل نبی کا وارس ہوگا تو بھائی اب جو ہے نا کفار مخاطب ہیں یہ ات تو اتفاق ہے عقوبات کے بھی مخاطب ہیں معاملات کے بھی ایمان کے تو ہی ہیں کیونکہ ایمان،, کفر کفر کے ایمان نہیں لیا اون کے قیامت مطلب ہمیشہ عذاب ہونا واقعہ ہوگا لیکن عقوبات اور ہیں معاملات بھائی انہوں دے ہیں مکلف بالکل جی، کہ دنیا چمنے عما قائم رکھنے انتخات کا جاری ہونا اور اونا دا معاملات دا اسلامی دا پابند ہونا یہ ضروری بول بول معاشرتی امن کر جی ہونا اگریز آخد ہے کہ بھائی مسلمان ہیں میرے قانون نظام نال کیا مطلب سیاست میری حکومت میری معاملات میرے جو طریقہ کار دنیا نو ملک نو چلاؤ میں بنایا اے متفق ہو جان جانے برطانیہ نماز پڑھن مسجد میں بنا دیا گا امریکہ چ پڑھن مسجد میں بنا دیا گا سمجھ لگی ہے سارے پاس کے نہیں ہوئے کیوں کی وجہ ہوئے وہ ادھر مسجد کے دا اتنے بن جاندی اتنے گر جاندی ایک ہی ٹوپی نما ہوئے سرحدا ملکا چ بم تھلے مسجد گر جی بن جی چکر ایک خدا کا خدا دا کار اے تاں ڈگ گئے او خدا دا نہیں تا بن گیا امریکہ برطانیہ اور امریکہ برطانیہ کی پوری دنیا کی حکومتیں اپنی ماں تہتی میں جو مستد تیار کروائیں گی وہ خدا کا گھر نہیں انہوں پہن یک گھر نے تا دے نے خدا دا گھر وہی وہ ہے جنہوں گراندے نے جنہوں کیوں انہوں نے پتا ہے اے خدا دا گھر ہے اس واسطے کہ اتنے خدا دی کوئی گل ہوں جہاں ہے ماتی بناو گے اتنے ہو سکتی آپ فساد ہوں پہ تک ہے لے خوبات اور تے بنیادی چیزیں سن جس کی دنیا یاد رکھنا جس کی دنیا صحیح نہ رہے اس کی عبادت اور آخرت صحیح نہیں بن سکتے دنیا دے صحیح ہونے موقوف ہے کیوں دیکھ مثلا حج ریز کا ہرا ہے نبی پاک نے فرمایا جی اس لیے اتنے آدھا لبا اللہ فرماندہ لاہ لبا تیرا فرمایا تیرا اس, اس, اس, کا, اس کا کپڑا حرام کا اس کی غذا حرام کی اس کا پیسہ جڑا لا کے گیا دب تو ان کی, عوض کی قبول کرے رب آبا کوئی حالت نہیں ہوں یہ مطلب یہ نکلیا حج عبادت حج باوے عبادت لیکن دنیا کا ایک کام ریزکلا یہ اگر اسلام کے مطابق نہیں اور یہ صحیح نہیں ہوا تے او عبادت بھی صحیح انگریزی او کام کیتا ہے او سوار کام نو سمجھ کوئی نہیں اوے باندر رہ گئے نے قسم خدا دی اینی تمیز نہیں او لانطیا اس جڑی عبادت ہن تیری رہن دتی ہے اونوں پتہ ہے میں معاملات فاسد کر لاں برباد غیر اسلامی کر دتاں کفر والے سزاواں کفر الیاں تہذیب جدو سارا کچھ والی ڈانچا نماز دا نماز کوئی نہیں حج دا کا ہے حج روزے دا ڈھانچہ ہے لانتی بھوکھا پیا مرد ہے تا میرے نبی, نبی نے فرمایا کئی روزے دار ایسے جنہوں نے سوائے بھوک پیاس تو کچھ نہیں لگتا کئی روزے دار ایسے جیوا یہودی جڑا ہوں یہودی کی آخر ادھر دیکھ وہ ملا دلے دل پابندی نہیں لیا پاؤں دے, دے جی میں اسلام کہ کافر مسلمانوں کی ویری حکومت رہ سکتے ہیں مسلمانہ دے حکم ملک چہ سکتے ہیں لیکن اسلام دے قانون دے پابند رہ سزاوا بھی ان چلنگیاں چوری کرے گا جی مسلمان چوری کرے چور دا ہاتھ کٹی چنا کافر چوری کرے ہوں انج میں سمجھا رہا کہ دے نال دی نورن انوار لکھ لو ایک دا پڑھ لینی ایک لکھ لینی. لینی سمجھ لگی گل کی ہوں اس نے کافر نے جو جرم کرنا ہے سزا کیونکہ قانون کا حقوبہ اسی طرح معاملات صرف دو اجازتی رکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب ہونا واسطے پانی وانگو جویں ساڈا دودھ پانی خنزیر انہاں واسطے بکرا چھترا ہے وہ پاویں کھاندے رہن لیکن انہاں دے آپس تک محدود رہ سکدا مسلمان نہ لے سکدا نہ بیچ سکدا انہاں کو سمجھ لگی گل دی لیکن باقی دے جتنا کم ہے جیڑیاں سزاواں نے انہاں دے بھی او مکلف ہیں معاملات دے وچ بھی مخاطب تو مکلف ہیں جسلے ہین ہونے دا مطلب قانون تو مان لیا خدا جس ہو گیا خدا کا قانون دے نکل گیا دند سپ لگا پھر دند نکل سپر بارہ کھیڈتے وینے مداری کٹانے جی دند والا ہو جائے ایک دند نہ ہو شتیر جبھی ہوں سمجھ لگی امریکہ تو برطانیہ جا جسل رہ رہا ہو اسلام حق میت دسلے سمجھ دند نکلے شتیر جڈا کنجرک رسا کی کرے گا نگا جہ کا چوڑا نگا جہ نہیں پیر ملکے کی سنا رہے واقع چودھری ہے ملک جہانگیر پٹیا والا کھا وا چودھری ہے ماریا سو چوڑا نے چوڑے آخیا تھلے بہو پادری آخیا آخیا آ کے پا جن مرضی تھلے بائے ہے چوڑی کھن پو بونڈ ود دے نے ڈنگ ڈنگ پھر جی اور, اور, اور سائیں قائم ہوئے ٹیكا شریف اونٹ چیز بندہ ہو مر گیا گیا کافی طرف ڈنگ کائم نے ڈنگ کیڑے حکومت مارو مرے ڈنگ کہڑے نے اسلام آخدے قانون نا ساری حکومت نی روج لٹن کافر ہے دنیا پوری دے نے دلے جڑے چھٹے سر سارا نو حکومت دکان آو آؤ ٹھوک ٹھوک کلے تھی مارا گے تو اور ملا چوٹ ہو بے دی جدو تو سڈے حکم دابند عرب جائے جتھے جتھے گا سڈے قانون ماں کیوں کی حکومت نے سڈے ماں تا نے لیادہ جدو کھان گا رو پا خسمان اے سارے حکومت دے نظام دے پابند ہو گئے دند کر لے پھنیر سپ موڑ بھی ہوگا بھی کھڑی کر سکے گا ایویں ہوں ارفان شاہ پورا ٹینک نہیں لگتا پر دلہا جو قبول جو کر بیٹھے قبول جو کر کے دلے ان دلے جو مرد کرو دلیہ واسطے پوری دنیا شراب خلے نے لیکن برمنگم جی برمنگم تو میرا آدھا ریاائشت دسو میں ریاست کا میرے اندر, اندر ہے پوری میں رہا ہے شرام پوری روئے زمین رہا ہے شرام لیکن جیڑا خوشی نال اس جہان تو دل خوشی نا رہے کو تو تو ہے دوسرا جڑا بئیمان تو نہیں ہونا بچ جائے گا اس تے نہ جائزنا اس جگہ پر اگوں کر تھ نہیں لبھی جی, جی میں کیا کوئی اس اگریز املداری اور اس دی سرداری دی حکومت سوا کوئی خاص پتے سکے کاندھے اگلے دن پڑھ رہا سا میں مستفا یار بخاری مسلم ہوئے سرکار دس بہت ابھی فرما دس فرمایا کئی دن حضور ایسا ایسے گزارے ایک جگہ دسا درختوں دے پتے کھانے سات جیڈا بکری مینگڑیاں کردیا نا اصا مینگڑیاں ہی کرتے سوچا نہیں آسان وہ کر لیں گزارا کر لیں لیکن ہوں میں تھا کوئی نہیںجرت فرض ہے لیکن یہ فرض موقوف ہے روکیا کھڑا ہے جگہ ہو تو اتر پینے نہیں تے کھڑا ہے اتر آ نہیں سڈے تر لازم اسلے ہونی ہے جسل جگہ مل جائے اگریز نے اسی طرح کی جن میں دس جیڑی ایجنسیاں اندر جہسلرٹ جہے ہوں اتے میں جانا پہلو کتابچہ جڑا ان ہے اندر ہے ہے کہ ہمارے نظام کے کے ساتھ اتفاق ہے ملک کے. کرن دل کافر تو ہو گیا تھا گاں کی لانجن. او یہودی تو آنو تو ہے تعو بالو تے ملا بھی بال نے کنجر جڑے سور ہو دے دے کر کر جے دے اگر یہودی چال سمجھ سمجھتا ہے تو صرف وہ جو اللہ والا جس کے دل طرف کے ساتھ باندر لانتی اور سورت کی بان بند میں اقبال اس رات پا گیا نا مراد میم پتا سوائے فکیر فکیر تو نہیں سمجھ سکتا ہوں پتا سارا او پہلو کافر کر لینا بھی جدو نظام میرے دستخط کر دے گا تو دے نظام ہو گیا کافر تو ہو گیا لہذا مائن بن بننا اپنا ٹپن تو پہلو کا فر کر لا ہو جائے گا آپ کا مسلمان پھر ڈاکٹر شاہر پادری صاحب پھر ڈاکٹر اشرف دجالی صاحب ہے پھر عرفان شاہ ٹیکج ورگا ہے غیر معروف شاہ جیل بھی ورگا ہے سارا ٹولہ اعلان خیر بابے مہربانی آزاد <laughs> <laughs> <laughs> اصل گال لیا بابا جی کچھ با جی سی, حضور دے, صحابہ دے, صحابہ کٹھے ہو سی دے ہو ہزور لکھا سننا تیلے پہلوان پی جی سی حقیقت پوچھ دو کلو رہا نہ خیال ہے ایمان پتا نہیں کی زور سو سمجھو گل بات خصوصاً آپ کے پچھلے پاسے کا زور بہت زیادہ سی سمجھ آئی کہ نہیں تو بھائی گل صرف اسلام آخد کافرانک بڑا کے رکھو رہی جان آخا مسلمانوں ماہکوم محکوم کے رکھو رہی جانا مرو سوچو تو تمہوں ساری دنیا کا اس گا سر فراہم سمجھا دا ماہکوم ہونا پسند نہیں تو پھر اپنے گھر چ نہیں رہنا پھر دہشت گرد تین چار پسند ہے جے سا مہکوم غلام تو کتا تو ٹائ ٹائ پوشڑ مارنے والا بن جائے تو پھر کھوتے چوتے نے وہ سیا نہیں سیاح اگو کنجر فودو نے جنہوں نے چلتی پی ہے ہاں ہزور کے جوڑے پاک نے سدکا سی وہ ایک رگ سمن کے بیٹھے اچھا پھر سکار دیکھ کر دیا جی اصل نہیں سمجھا اور اگو جاڈے لگے گا ان ایک رگ سمجھا دیا تو ایسی ہوں اتفاق مسئلہ نورن بار ناچی چکل رہے جان دے بکواساں کر دے ہوں بلے. قسم خدا دی کر کے نا. جی ٹانٹاں کردہ جیب مرضی جیب نہ ناچی تقریب کرے گا نا کتاب دے حضور دے جوڑے پاک پاکست سدکا اتنے تیرے وڈے وڈے نہیں کر یہ نور انوراگ پڑھا یہ چھوٹی کتاب ہے پڑھا کھائیں کوئی اور پڑھاوے دا ڈورٹھے ڈورو یہ ہے راگ راگ سمجھ آ جانی گل کہ نہیں راگ راگ سمجھ آئی لہٰذا اسلام کہتا ہے وقوبات کے بھی پابند رہیں گے معاملات کے بھی رہا مسئلہ عبادات دا تو عبادات کے وہ معمور ہیں مخاطب ہیں لیکن حکم آخرت کے اعتبار سے یہاں نہیں کیونکہ یہاں پر تو کہنا ہی نہیں ان کو نماز پڑھ امرے سوچ مرے یہاں پر کافر کو نہیں کہنا نماز پڑھ لیکن کیا میں تینوں رب آ کے ادھر آکر یہ وہی سزا آئی ایک میرے دوسرے حکم جنہیں سن ان حکم کا ایک من کرفر ہو گیا امل نہیں مجرم تین دو سزا لیا ایک تیرے اس کفر کی سزا لبے گی ایک اتر کے عمل دی تو سزا کیفیت کی اور ہجم کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالی اور ایک گل سام حق لگ دی لہذا اس کے مخالف جو حضرات ہیں اگرچہ وہ علماء اور عماء اکرام ہیں وہ بھی لیکن ہمارا دل کہتا ہے کہ بات اے اصا ہے صحیح بلکہ اور او جڑی ہے او صحت تو بہت دور لگدی دی پہیے جی اسے واسطے ہونا دے جڑے دلائل نے او دور از کار نے او دلائل جڑے نے او دور از ہا جی او دلوں نے انہوں نہیں ماندہ اور معاشر اشارہ بھی ہوئی کہے گا ان کے سارے ہوئی کہے سم لمر فلوا کے دلیل ہو گئی پہلے دی مومر نے حکم آیا کہہ رہے ہو کہ امربل ایمان, ایمان جہاں حقیقت ایمان والے حکم ہے ایمان ایمان آدار ایمان لیاؤ وہ تو مطلب سابت لسان تاکہ منافقت نہ ہوے جی میں زبان میں دل موافق کرو مر مر بکا ہو مالی اکبل فرماندے جلے کفار نے سزاواں سے حقدار بھی پوسکیاں <internationaram> one... down... oh, na, تو لانا فرما حقدار سزا کے کافر ہی ہے کیوں وہ ایمانے مڑ بھی رب کا خوف ہے کافر کھ کا بھی نہیں جی خوف ہے اوتے جرم زیادہ ہونے نے کہ جتنے نہیں خوف اتنے ہونا ہوئے دسوئے سزاو ڈر بندے آستے ڈنڈا پی رہے دا سمجھ نہیں لگی پیرشاہ فرما لا طرف لسان نہ لے ڈنڈا اپنے ادھر نہ کری آسے پاسے نہ کری ڈنڈا کر سامنے رکھی کر سامنے رکھی وہندے پہ گا پاسیا چ سمجھ لگی گل تھی سرکار نے تربیت کا طریقہ دسیا اس واسطے ویکیا نرم ریا سارے بگڑ گیا راک وکھائی بن جانے سارے جیسے فرشتے بیٹھے سارا گڑ جان لے سان پتہ ہے پھیڈا بکریوں کا یہ ہے ریوڑ یہ سوٹے ہوں بغیر ہوں بکریوں نو کنا جاگ جاؤ تو مہربانی میں باہر چلیا واڈے کسی پاس منہ نہیں مارنا قرآن سنا کے آیت پڑھ ہدیش پڑھ کے نصیحت کر کے ٹرجھو واپس کی ہونا <t presumptu> ایو حال ہوں تالب علم ایو عوام کا او لکا کا جنہوں نے دل ترا بی سمجھ اتار چڈ دہ آخ کے گیا ہے کہ ربر گل ہے آخر جان دے جی بابا فرید فرما جو میں فرمایا ہے بگداد چکی چکی چک درویش رہن دا سی میں اللہ اللہ کرتا فرد سا ویکیا ادا پیر وڈیا اور میں پوچھیا بابا خیر ہی فرمایا یار ایک بار ادھر باہر بکری چار پھر دی آواز دیتی دی ہے بکریاں نو تے میرے نفس نے آخیا تر تے میں بوے تو باہر پیر رکھے ندا آئی بننا پتھر چکیا اپنا پیر ادا وڈ کے سٹ دتا ان کدوں سارے ہوں ای کدوں سارے ہوں یہ تو کرونا چو ایک ہوں کرونا چو سیا آتے نے ہی موتی پہاڑ نہیں دنیا ویکھے سمجھ لگی وہ کسی تھان لکا کے رکھے ہوں تھوڑے انتے. تا تو ہیرے کا مول ہر تھانے ہو سڑک ہی, دے ہی اور بول بولتے نہیں ڈومرے پھر سڑک کی بنانا ہی سڑک جے تو ہی رنگے بندے کدوں ہوں تھوڑے جنہوں رب ایڈے دل تک آدھے حکم سوٹے چلنا سوٹے چل رہا تھوڑے اس طرح دے درویش بھی تھوڑے ہوں جڑے آخر سوٹے نال چلیے ابھی گنگر آسا رب رسولتاد دس دہ استاد پہرا ہی فرشتہ ہے سوٹا پاسے کا شگرد شتا نے شگرد سلام آد مت والے دیا عبادتان کی لم نل مسلی نماز دے نمازیاں نہیں سا بے مسلین میں سے نہ تھے کیا مطلب ہم کافر تھے کیوں کہ اگر کافر نہ ہوتے تو مسلین میں داخل ہوتے ولم نہ کن نو تم مسکین تو مسکین نو کھانا نہیں تھا کھوانے ہوں کیوں گن رہے ہیں کہ میاں ساری نشانیاں اسلام سڈے چیک ہی کو نہیں سی کی مسلمان نہیں سن لہذا کو اپنا اسلام چاہتے بھی سزا پی رہے ہیں سزا پی رہی ہوں سم لگی کہ باقی اس مقام میں کلام ہے دلال چدر وہ دینے دنیا ویکو کی لکھا ہے نوازت مواد عالم کد ہو مالی عقوبات کیوں لے بات والا سزا کہ اسلام دیا وہ دودو کساس ادا کا نت جب وہ جاری ہوتی ہیں مسلمانوں پر لے اجلے التظام عالم ہے مولبیاں کو پڑھنا چاہیے جائز انہیں قسم خدا دیفر سکھا کو چاہیے بے وقوف رضا دارکڑے بے وقوف ہونا مسئلہ مسلح گنا روکنا مسلح تقا حلفا بے ما. دو چیزاں زیادہ حقدار کافر نے تاکہ امن قائم رکھنا فساد نہ پاؤں سی ایم آئندہ بھی انیفا خصوصاً امام صاحب کے نزدیک حما جنرل حدود بال قفارا سنو ایک اور, اور مسئلہ چڑھ گیا اب کا اختلاف ہے اس بات میں کہ یہ جو حدود ہے اور کسان سزائیں ہیں یہ زاجر ہیں یا ساتر ہیں اور مارو مر سڈے خارجی مطالعے حضور دے پہ کر کے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے لفظ آؤں تو سارا کچھ سامنے آ ہے چل چھوٹ دو ہاں کی اختلاف ہے یہ کدی امداد تلکاری اجنا شیز نے پڑھی سی پوری بار زاجر ہیں یا ساتر ہیں کیا مطلب کہ جب کوئی حد کسی مجرم پر جاری ہو جاتی ہے گناہ ختم ہو گیا ہے یا گناہ دی سزا کھڑی آ لے کیا مطال دی یہ صرف گناہ تو روکن آستے دے چڑکن آستے سزا دیتی گئی سمجھ لیں یہ نہیں سمجھ لیں یہ صرف گناہ تو روکن آستے آنے یا گناہ مٹا مناستے امام صاحب کا قول یہ ہے کہ زاجر ہیں بہت اچھی گل میرے امام کی گل ہمیشہ اور جڑا مومن ہے نا امام آن زاجر نے تو ڈب مرو دا مطلب ہے میں سزا اسلام پی کے بھی فر بھی گنا میرے کو پتہ نہیں گنا فر پھر سزا دے ہوں اندر مومن نو تے پرہیزگاری اختیار سبق ملنا پھر دلیر ہو جائے گا چلو ایتھے مل گئی آخرت بچ گئی آخر کا بڑا سزا آگ واڈی تج جی چھوٹی دکھائے کئی دلیر چھال مار جان گے او مر سمجھ لگی کئی پر امام صاحب کی گلے جنا مرضی دلیر دے بچا لا کے لگوں کی یار دے ہاتھ سوٹ اللہ بندے آ دس میرے امام ہے کھیلی میں کسے کتے نے سوال کیا ببو ہنیفا فرما دے ماں جنا کرے سدا کو ماں بدکاری کرے سدا کو گل ہے کرنے والی یہ میں آخا کتنے دیا پترا ہی تو امام کی دلیل آدھا کیوں میں آخر ہے کنجرا لوک کن پہن بھی وہی سزا ماں جیسے کبل کرے ہوں سزا ہوئی فرمایا میم سزا لبی کو سپورٹر میں اعتراض کرنا کیا سو را سور ایے چھو قیامت ہی رب کو سزا پائے گا سارے کون لبتی ماں جیسے کبلے سور ایمان جیسا دل منیا گلوں کہ نہیں منیا دل لاکھ دا باقی اے اے جرمی ہوگا جڑا جی سڈے کو سدا بنتی ہاں ابو حنیفہ کو ہم نے ایسے ہی مانا ہے انیا ہو گیا تھوڑا منیا حضور دے پاک در صدقہ کنگال کھنگال کے سارے مدمے نے ہاں ہدایت فیقا امبلی ہدایت الراغب راغب صاف لکھا انہوں نے کہا فکا امبلی فکا کے مدبے نے ابو انیفا یعنی کیا مطلب اب ابو حنیفا واحد شخص ہے پہلے جنہوں نے فکا کو کتاب کی شکل میں پیش کیا سبام بات نے ہمیشہ اچا نہیں ہو وقت ٹھیک ہے بس مکن کی دلوپ قلم معاملات مامل مامل ہو گئے و دنیا بھی لیند آ گئے اور شیرا والی جارا وغیرہ مباہ نے دوستم کل خلے فرمایا شراب ان کے لیے ایسے جیسے ہماری سرکا ہے اور خندیر ان کے لیے ایسے کشاد لینا جیسے بےٹ بکری وی نما بادل اور جیزیا تھا اور جیزیاں اس, اس سے دلیل دتا پیا کہ معاملات اس واسطے کہ لے یقون دما او ہوم کا دما کا اموال ساکہ ان کے خون ہمارے خون کی طرح ہو جائیں اور محفوظ اور ان کے مال ہمارے مال کی طرح محفوظ ہو جائیں لہذا جزیا اسلام کی حکومت لیتے ہیں ان سے کہ حکومت اسلام نے ان کے خون اور ان کے مال کا تحفظ کرنا ہے تو یہ نوکر تھوڑے نے انہوں نے پہ دیں اور جڑا اصل بھی آج رہ رہے ہیں جنہیں سانی خریدنا کنجر سا... وہ اسلام تٹ لینا تو جلدیا ہکے پکے ہو جاؤ کسم خدا کی کر کے سد کے جا کافل کی مہربانی کر چیز میں بال چیڑ دیا ہکے پکے رہ جاؤ جلیا ان ہوں کتھی ماں پتر بل نہیں سارے کوارے جانے تا جینے پایا تا جینے پایا بابے ہو بوٹے پھر بابے ہوئیے تو اترا. Için, بانی آ گیا لگی اور شرائب کے ساتھ حکم آخرا کے بلا خلاف مسئلہ لما ہو جائے مرو سارا وقت پی گا اور یہ ضروری سی باس تا ذہن کھل گیا کڑی دے فکر دے. کافر یہ تے سڈے کو امانت ہوئی نور الانوار تے دوسری تیسری تے, تے تفسیر پڑھانے سارے ہونگے, کونی ہونگے. اے اچھ سمجھا ذہن چ رکھی سمجھ ایتو ہی ہے ایسی سمجھ آ گئے کہ روح زمین سمجھ جائے گی